اور جنت بھی حق ہے سچ ہے حقیقی دنیا ہے، وہ بھی ایک گھر ہے وہ انتار الآخر تھا لہی الحیوان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا خیر اللہ خیر الاخرہ کہ خیر اور بھلائی تو بس آخرت ہی کی بھلائی خوشی اور راحت اور سکون اور سلامتی تو جنت ہی میں ہے لیکن وہ کیسی ہے فرمایا کہ وہ ایسی ہے کہ جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا یہ اللہ نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اور کیا شان ہے ان کی جن کی اللہ نے تمہیں اطلاع دے رکھی ہے یعنی ہم نے ان کو دیکھا نہیں لیکن اللہ نے ان کے بارے میں ہمیں انفارم کیا ہے. اللہ نے ان کی خبر دی یہ بات اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے اس لیے کہ کبھی بھی کسی بات کی سچائی اوتنٹسٹی اس کی اہمیت امپورٹنس کو اس اعتبار سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ بتانے والا کون ہے مثلا کسی عام انسان کی بات ہو تو ہم کہتے ہیں اچھا ہاں ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم اور زیادہ توجہ کرنے لگتے ہیں. اچھا کیا فرمایا اور اگر کہا جائے کہ اللہ سبحانہ و نے فرمایا تو ہماری توجہ اور دلچسپی اور زیادہ بڑھ جاتی اور یہ دلچسپی اور توجہ اسی اعتبار سے بڑھتی ہے جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے اس بات کو آپ اتنے شوق اور توجہ سے سنتے ہیں اور اس کے لیے ہر قسم کی ایفرٹ لگاتے ہیں پھر آپ کلاس میں پیچھے کہیں ٹیک لگا کے نہیں بیٹھ سکتے پچھلی سفوں پہ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا کیونکہ اللہ رسول کی باتیں بتائی جا رہی ہیں مجھے تو سب سے آگے بیٹھنا ہے اور اگر دلچسپی نہ ہو اللہ رسول سے تو پھر ان کی باتوں سے بھی نہیں ہوتی پھر ہم سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے اتنا ہی جان لینا کافی لیکن مومن کا دل کبھی بھی نہیں بھرتا خیر کی باتوں سے کبھی بھی نہیں بھرتا وہ جتنا بھی سیکھ لے وہ سوچتا کہ ابھی کافی نہیں مجھے ابھی اور بھی جاننا ہے شاید کوئی ایسی بات ہو جو میرے دل کی حالت بدل دے کیونکہ ہر بات کا اپنا الگ ایک اثر ہوتا ہے ہر بات کے بعد ہمارے اوپر ایک اور طرح کے اثرات ہوتے ہیں تو کبھی بھی ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ بس یہ سن لیا اور اتنا ہی کافی ہو گیا اور پھر کیا شان ہے ان کی جن کی اللہ نے تمہیں اطلاع دے رکھی ان کی اہمیت دیکھو اور بتانے والے کی شان دیکھو اور پھر اس بات کو سمجھو کہ جنت کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی ترغیب دینا عبداللہ بن وسود سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی میری ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی انہوں نے کہا اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے اور سبحان اللہ اور الحمد اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا وہاں درخت لگانا ہے یعنی جتنا زیادہ ذکر کرو گے اتنی زیادہ گرینری ہوگی زمین پر جنت کی تین چیزیں آپ نے فرمایا کہ جنت کی صرف تین چیزیں اس زمین میں اب بھی پائی جاتی ہیں اجوا کھجور کا درخت جنت کی برکت سے ہر دن فرات میں اترنے والے چاندی کے اوقے یعنی فرات ریور ہے نا اس کے اندر چاندی اترتی ہے جنت کی اس کی کیفیت کیا ہے اللہ عالم برکت ہے فزیکل فارم ہے کیا شکل ہے اس کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم نہیں ایکسپلین کر سکتے کیونکہ اس کو ظاہر پر ہی لینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں اور جنت کے بارے میں تو ویسے بھی نہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں اگر وہاں کی کوئی چیز یہاں کسی دریا میں اتر رہی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہے اللہ عالم ٹھیک ہے نا اور وہ گولڈ کا جو پہاڑ ہوگا وہ نکلے گا فرات سے جو قیامت کی نشانیوں پڑی تھی تو اب جنت کی برکت سے ہر دن فرات میں اترنے والی چاندی ٹھیک ہے اواقن تنزل في الفرات كل يوم من بركه الجنه یہ الفاظ ہے حدیث کے پھر جنت کا خزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسی اشعری سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کا خزانہ ہے تو میں نے کہا کیوں نہیں اپ نے کیا فرمایا ہوگا شاباش لا حول ولا قوه الا بالله پڑھتے ہیں روز کب کب پڑھتے حول ولا قوه الا ہم نے اس کلم کا کیا استعمال کر رکھا ہے جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے ہم کہتے لا حول ولا کوتے تو جنت کا کلمہ جو ہے جنت کا خزانہ اس کو ہم اس طرح پڑھتے ہیں جنت میں داخلے سے پہلے ہی رہائش گاہ کا, کا مقرر ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم اپنی نیک اولاد سمیت جنت میں داخل ہونے سے پہلے وہاں اپنی رہائش گاہیں بنوا لو گے یعنی عمل کر کر کے کی کیونکہ جنت کی رہائش گاہ دنیا کی کانکریٹ سے نہیں بنتی بلکہ عمل سے بنتی پھر جنت کا ایک چکر سارے غم بھلا دے گا جیسے جہنم کا ایک چکر ساری خوشیاں بھلا دے گا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت میں سے اس آدمی کو پیش کیا جائے گا جسے دنیا میں لوگوں سے سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہوگی پھر اسے جنت میں صرف ایک گھوتا دے کر پوچھا جائے گا اے بن آدم کیا نے کبھی کوئی تکلیف بھی دیکھی کیا تجھ پر کبھی کوئی سختی بھی گزری وہ کہے گا اے میرے رب اللہ کی قسم کبھی نہیں کبھی کوئی تکلیف میرے پاس سے نہیں گزری اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی شدت اور سختی دیکھی تو دنیا کی جتنی بھی تکلیف ہے جتنی بھی غم ہے جتنی بھی مشکلات ہیں یہ ساری جنت میں بھول جائیں گے انسان تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تھوڑے دن کی ہے اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو خوشیاں مل بھی جائیں نا تو پھر بھی پچھلے غم نہیں بھولتے ایسے ہوتا ہے نا خوشی کے موقع پر بھی لوگ آہیں بھر ہوتے پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹھنڈی آ بھرتے ہیں کوئی پچھلا غم یاد آ جاتا ہے لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا جنت کی جو خوشیاں گی وہ دائمی ہوگی اور اس میں ماضی کا کوئی غم نہیں ہوگا پھر یہ کہ کفار پر جنت حرام ہے بخاری میں آتا ہے امی حرم تل جنت کافرین میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی جو شخص تین بار جنت مانگے جنت اس کے لیے سفارش کرتی ہے کہ اسے داخل کیا جائے جنت یہ ہے کہ طلب رکھنے والا لیکن ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو جنت کی طلب رکھنے والا ہو وہ کبھی سو نہیں سکتا سونا تو انسان کی ضرورت ہے اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ اسے سونا نہیں چاہیے کبھی غافل نہیں ہو سکتا پلس یہ کہ بس ضرورت کی نیند سوتا ہے نیند اس کا مطلوب و مقصود نہیں ہوتی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کو جتنا بھی سونے کو مل جائے پھر اس کے بعد اپنا کام پہ توجہ زیادہ ہوتی اور کچھ لوگ اگر ان کی مرضی کے خلاف کچھ نیند کم ہو تو وہ کام سے توجہ ہٹا لیتے ہیں نیند پر ساری توجہ لے جاتے ہیں آج میری نیند نہیں پوری ہوئی آج میری نیند نہیں پوری آج میری پور, ن... بار بار یہی کہے چلے جاتے ہیں اور ایک بات کو بار بار دہرانے سے کیا ہوتا ہے کوئی بھی چیز اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے جی اچھی چیزوں کا کم ہو جاتا ہے لیکن بری چیزوں کو اگر بار بار ذکر کیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے وہ پھر چیزیں تازہ ہو جاتی ہیں پکی ہونے لگتی ہیں. اس لیے ایک دن پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ منفی کلام کو کم سے کم منہ سے نکالا جائے ویسے بھی یہ ہے کہ انسان کے زبان سے جو کچھ نکلتا ہے لکھا جاتا ہے مثلا جیسے وسوسے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے امت سے تجاوز کیا ہے درگزر کیا ہے اگر ان کے دل میں کوئی وسوسہ آ جاتا ہے ہر انسان کے دل میں آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن شرط کیا ہے ما لم تتحدث بھی جب تک انسان اس کو بول کے نہیں کہتا اگر وسوسے کو بولنا شروع کر دیں تو وہ عمل بن جاتا ہے وہ لکھا جانے لگتا ہے پھر پھر اس پہ پکڑ ہو سکتی لیکن اگر بولیں گے نہیں پھر نہیں لکھا جائے گا بولنے سے کو منع کیا گیا مثلا آپ کو کہ اگر وہ وسوسہ ہے اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں آخرت کے بارے میں تو اگر آپ اس کو بولتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا ایک تو لکھ لیا جائے گا اور وہ آپ کا عمل بن جائے گا دوسرا دوسرے کو وائرس ٹرانسفر ہو جائے گا یعنی وہ ایک ایسی چیز ہے جیسے بجلی کے کرنٹ کو اگر آپ چھوئیں گے نا تو آپ کو بھی لگ جائے گا کہتے نا کہ واچ یور تھوٹس اور پھر واچ یور وڈس یا ایکسپریشن جو بھی آپ ایکسپریس کرتے ہیں تو جو آپ کا کلام ہوتا ہے وہ پھر کے بننے لگتے ہیں یا پھر وہ آپ کے اوپر حاوی ہونے لگتا ہے تو اسی طرح جیسے اگر کسی سے آپ کو شکایت ہے بہن سے ہے بھائی سے شوہر سے مثلا اگر آپ اس کو تھوڑا دیر انالائز کر لیں اس کے اوپر غور و فکر کر لیں اس کو تھوڑی دیر ہولڈ کر لیں اپنے آپ کو کسی اچھے کام میں مصروف کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی انٹینسٹی کم ہوتے ہوتے تھوڑی رہ جائے گی اور پھر اگر آپ ذکر کریں گے تو زیادہ بہتر طور پہ کریں گے لیکن اگر آپ غصے میں آئیں اور آپ نے فوراً ہی شروع کر دیا تو وہ جو کچھ آپ کہہ چکے گے اس پہ ضرور ندامت ہوگی آپ کو ٹھیک ہے نا تو جو منفی کلام ہے یا منفی گفتگو ہے یا منفی باتیں ہیں ان کا ذکر کم کرنا چاہیے اب پھر انسان سوچتا ہے کہ کیا میں اس کو اپنے دل میں ہی رکھوں اور میں اکیلا ہی بوجھ اٹھاؤں اصل میں ہوتا کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہمارا بوجھ کیوں اور اٹھا لے ہم اپنا نظلہ کسی پہ پھینکے اور ہم ذرا سے تھوڑے ریلیف میں آ جائیں حالانکہ اس کا ایک اور نیگیٹو ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ دوسرا آپ سے بھاگنے لگتا ہے اللہ نے آپ کو ایک امتحان میں ڈالا نا ہر ایک کا امتحان فرق ہے جو آپ کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ دوسرے کو نہیں ملی ہوئی آپ ان پہ نظر رکھیں لیکن ہم ان کا تو ذکر نہیں کرتے ان کو تو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں ان پہ تو بھوا بھی نہیں لگنے دیتے بعض اوقات کہ ہمیں اللہ نے کیا دیا ہے شکر ادا کرنا یہ زبان سے بولنا تو بہت دور کی بات ہے یہ کسی کے ساتھ شیئر کرنا لیکن جو غم دکھ پریشانیاں تھیں وہ ضرور ہم کسی کو بولتے ہیں ٹھیک اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ اور پکا ہوتا جاتا ہے اور پکا ہوتا جاتا ہے اس کے برعکس اگر آپ انما اشکو بکتی اللہ پر عمل کریں تو یقین مانیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ چیز کم ہونے لگ جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا ہٹا دے گا اس کو. تو بہرحال دنیا میں اگر کسی انسان کو سب سے زیادہ بھی کوئی تکلیف پہنچی ہوگی تو جنت کی ایک جھلک دیکھ کے کمپلیٹ اس کا وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا کوئی دکھ دکھار کچھ بھی نہیں رہے گا پھر آپ دیکھیے کہ جنت میں داخلے سے پہلے تیار کیا جائے گا لوگوں کو ایک طرح سے جیسے آپ کسی پارٹی میں جاتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں نہاتے دھوتے صاف ستھرے ہوتے لیکن زیادہ تر بیوٹیفیکیشن آپ کی کس چیز کی ہوتی ہے اس وقت ظاہر کی ہوتی ہے اچھا جنت میں جاتے وقت آپ کی صرف ظاہر کی نہیں بلکہ باطن کی بیوٹیفیکیشن ہوگی ظاہر کی تو ہوگی ہی ہوگی لیکن اندر کی صفائی ہوگی تاکہ جنت کو انجوائے کر سکیں سورت الحجر میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سلام سلامتی سے امن سے داخل ہو جاؤ پیچھے پلسرات پہ تو پروفٹ کہہ رہے ہوں گے کسی کا کامٹ یاد آیا کہ, انہوں نے لکھا کہ مجھے اس سے اور بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں پیدا ہوئی کہ آپ حاضر کے پاس ہوں گے میزان کے پاس ہوں گے پلسرات پر ہوں گے یہ کون کر سکتا ہے وہ کہ میں تو بخشا بخشایا ہوں جنت میں سب سے پہلے مجھے جانا چاہیے تو تم لوگ ادھر رہو میں تو جا رہا ہوں ایسا بھی کر سکتے تھے نا آپ سب سے پہلے آپ ہی کے لیے دروازہ کھولا جائے گا امت بیچ میں دھکے کھاتی پھرے اور آپ جنت میں داخل ہو جاتے لیکن آپ کہیں حوض کو پانی پلا رہے ہوں گے یا پھر پل سرات پر آپ دعا کر رہے ہوں گے یا پھر آپ میزان کے پاس دیکھ رہے ہوں گے کہ کی کیا ہو رہا ہے اور پھر شفاعت کریں گے تو یہ کتنے کام کی بات ہے اتنی کیئر اتنی رحمت عما کا اللہ رحمت اللہ کہیں کوئی خود غرضی کا شائبہ بھی نظر نہیں آتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ہم سب کے لیے ہم سب بھی اپنے اپنے رویے دیکھیں کہ ہم دوسروں کے لیے کتنے کیئرنگ ہیں ہمارے دل میں کتنا دکھ اور درد ہے کہ کس پر کیا بیت رہی تو کہا جائے گا اد بسلام سلام سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ امن میں رہنے والے اخوان سر متقابلین اور ہم ان کے دلوں میں اگر کچھ قدورت ہوگی تو وہ بھی نکال دیں گے اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے یعنی جنت میں جو ان کی سیٹنگ ہوگی آپ کو فیس کریں گے، بیک نہیں کریں گے اور باہم کریں گے. کس حال میں دل میں کچھ بھی نہیں ہوگا کسی کے خلاف یہ جنت کی سب سے بڑی خوبی کسی کے لیے کوئی بیڈ فیلنگ ہوگی نہیں جو ہوگی وہ نکال لی جائے گی دنیا کے سارے غم بھلا دیے جائیں گے بیڈ فیلنگ نکال دی جائیں گے اب امن سے آ کے بیٹھے امیجن کرے کسی بھی ایسی کسی بھی دو افراد کے بارے میں کہ جنہیں ایک دوسرے سے کوئی شکایت نہ ہو ایک دوسرے کے بارے میں گمان اچھا ہو تو ان کے لیے دنیا بھی خوبصورت ہو جاتی دنیا بھی جنت بن جاتی لیکن دنیا میں شاید ایسا ممکن نہیں شیطان دشمن ساتھ ہے قیامت کے دن تو اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو پیچھے نہیں آ سکے گا وہ پہلے تو چلا گیا تھا آدم علیہ السلام کے پیچھے لیکن اب نہیں جا سکے گا اب اس کو روک لیا جائے گا تو پھر جنت والے بذات خود نہایت چنے ہوئے اچھے لوگ ہوں گے وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف بدگمان نہیں کریں گے کسی کو شیطان بھی نہیں ہوگا پچھلی بات کے نکال دی جائیں گی تب آپ میں داخل ہو رہا ہے کبھی کسی وقت آپ کچھ لمحوں کے لیے اپنے آپ کو اس حال میں لانے کی کوشش کریں کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی چیز نہ ہو آپ یہاں بھی لطف اٹھائیں گے تو یہ جنت کے اندر داخل ہونے والوں وہاں پر حالت ہوگی اور اس سے پہلے ایک پل پر روک کر مومنو کو جب دوزخ سے نجات مل جائے گی یعنی اب پل پار کر کے آگے تو ادھر پیچھے دوزخ رہ گیا آگے جنت ہے بیچ میں ایک اور پل ہے ایک اور برج ہے تو انہیں ایک پل پر جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا یعنی سامنے جنت ہے پیچھے دوزخ ہے بیچ میں وہ برج ہے روک لیا جائے گا اور وہیں ان کے مظالم کا بدلہ دے دیا جائے گا جو دنیا میں ایک دوسرے پر کوئی زیادتی کی تھی جو وہ دنیا میں باہم کرتے تھے پھر جب پاک کر دیے جائیں گے اور ان کی کانٹ ہو جائے گی تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی کہاں کہاں تک جا کے حساب ہوگا بنجے کا ہم سمجھتے ہیں ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے ایسے ہی داخل ہو جائیں گے بہت مرحلے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنے دنیا کے گھر سے بھی بہتر طور پر پہچانے گا ہم نے دیکھا اگر آپ شہر سے باہر جائیں تو واپسی پر جو جو گھر قریب آتا ہے اور پھر اگر آپ اپنی لین میں داخل ہو جائیں تو بچے بھی شور مچا دیتے ہیں گھر آ گیا گھر آ گیا بچے بھی پہچانتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جنت کا گھر اس سے بھی زیادہ پہچانیں گے آپ اپنا اس کی کیا وجہ ہوگی کہ جنت کا گھر آپ پہچانیں کبر میں بھی انسان کو وہ کھڑکی کھول کے دکھا دی جائے گی اس سے بھی ایک اندازہ ہوگا اور نہیں اپنا گھر قرآن و حدیث سے تو جنرل ڈسکرپشن ہے نا اس میں آپ کا کون سا ہے آپ? کیا آپ جنت الفردوس ہے آپ کے لیے یا جنت عدن ہے یا کوئی اور جگہ ہے کون سا درجہ ہے جنت میں تو سو درجے ہیں تو کس کا کس درجے پہ گھر ہے جو جو کچھ بھیج رہے ہیں نا وہی آگے بنا ہوا ہوگا یہاں بیٹھ کے آپ تعمیر کر رہے ہیں وہ یہاں بیٹھ کے وہاں تعمیر ہو رہی وہاں کے لیے اس لیے یہ زندگی بڑی قیمتی ہے مثلاً اگر کسی نے گھر بنوایا ہو آپ میں سے یا گھر بنانے کا کوئی سلیقہ یا سمجھ بوجھ اس کو ہو یا بنتے ہوئے دیکھا ہو تو آپ نے دیکھو گا کتنے مرحلے ہوتے ہیں گھر بنانے کتنا ٹیڈیس کام ہوتا ہے بچپن میں اور تو بہت بڑی بڑی چیزیں کہیں نظر نہیں آتی تھی تو سب سے بڑی چیز جو نظر آتی تھی مجھے اپنے آس پاس وہ گھر ہوتے تھے نا میں بہت غور کرتی رہتی تھی گھر کیسے بنا پہلے کیا ہوا ہوگا پھر کیسے پھر یہ جوڑا کیسے پھر یہ چھت کیسے بنی یہ کیسے یہی چیزیں زیادہ نظر آتی تھی انہی بھی زیادہ جیسے غور و فکر ہوتا ہے پھر جب کہیں کوئی مزدور یا مستری لگے ہوتے تھے تو میں ضرور کے دیکھتی تھی کہ یہ کر کیا رہے ہیں بہت دلچسپی کے ساتھ کیسے بنا رہے ایک ایک اینٹ رکھ رہے ہیں ایک اینٹ رکھیں گے کتنی دیر لگے گی اس کو جلدی سے نہیں بنے گا تو گھر اسی طرح بنتے ہیں ایک ایک اینٹ رکھی جاتی ہے اور ایک ایک چیز ناپی تو جاتی ہے جو صحیح والے گھر بنتے ہیں ورنہ تو آپ کہیں بھی کچھ چڑھا دیں بنی جائے گا کچھ تو اب یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ روز آپ کتنی تعمیر کر لیتے ہیں کتنا حصہ بنوا لیتے ہیں اور کیا کیا لگواتے ہیں سونے کی کیٹے لگواتے ہیں چاندی کی لگواتے ہیں کون سا میٹیریل کیونکہ ہر گھر بنوانے والے کی اپنی وہ ایک چوائس ہوتی ہے کہ اس نے لگوانا کیا ہے کس کوالٹی کی چیزیں لگوانی اور پھر ایک اور بات یہ کہ جا کے تم پہچان لوگ نیا نہیں لگے گا ورنہ ہوتا ہی ہے نا آپ دوسرے شہر میں جاتے ہیں کسی ریسٹ ہاؤس میں گیسٹ ہاؤس میں جا کے آپ اترتے ہیں تو ایک دن ضرور لگتا ہے ایڈجسٹمنٹ میں کیونکہ میں نے جتنی بھی ٹریولنگ کی ہے نا تو پہلا دن جا کے ذرا انکمفرٹیبل ہوتا ہے کتنا بھی اچھا ٹھکانہ ہو ایک دن بہت انکمفرٹیبل ہوتا ہے اور میں ہمیشہ اپنے آپ کو کہتی ہوں ایک دن لگے گا صبر کر جاؤ پھر ہر چیز سمجھ آ جائے گی کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انسان جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پہ نہیں ہوتی یہ بائک کھولو وہ نکالو وہ کہاں یہ کہاں اگر آپ گھر کی شفٹنگ کریں تو کتنی مشکلات ہوتی ہیں مہینہ بھی لگ جاتا ہے ہونے میں تو جنت اس کو تو آپ پہلے سے پہچانتے ہیں. یوں لگے گا جیسے کچھ بھی اجنبی نہیں کسی قسم کا کوئی ڈسکمفٹ نہیں یہ اس کا حسن اور خوبصورتی پھر جنت میں داخلے سے پہلے غسل کے ذریعے جنتیوں کا رنگ روپ بدلے گا پل سرات سے بچ کر آنے والا آخری شخص جب بچنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے گا پل سرات سے بچ کے نکل آنے والا آخری شخص کوئی تو آخری ہوگا ہی نا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ میں بھی آ گیا جیسے کوئی بس میں آخری شخص چڑھتا نا پھر اسے جنت کے دروازے کے پاس واقع نہر کی طرف لے جایا جائے, جائے گا وہ غسل کرے گا بس اس کی طرف اہل جنت کی خوشبو اور ان کے رنگ لوٹ آئیں گے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے مسند احمد کی کہ جہنم سے کچھ لوگوں کو نکالا جائے گا اب پہلا تو وہ تھا نا جو جہنم میں گیا نہیں سیدھا ہی آ گیا اور اب شفاعت کے ذریعے کچھ اور لوگ نکالے جائیں گے پھر انہیں نہر حیات میں غوطہ دیا جائے گا جب وہ وہاں سے نکلیں گے تو ان کی ساری کی ساری سیاہی نہر کے کنارے گر جائے گی کیونکہ وہ کوئلہ بنے ہوئے ہوں گے نا تو ان کی جو اترے گی وہ ساری کنارے پہ آ جائے گی اور وہ ککڑیوں کی طرح چمکتے ہوئے نکلیں گے جیسے وہ کیوکمبرز ہوتے ہیں نا تو ان کو دھو کے جب وہ لائے جاتے ہیں باغ سے یا فصل سے پھر ان کو ڈبو کے دھو کے کبھی دھلی سبزیاں دیکھی ہیں آپ نے نہروں کے کنارے پڑی ہوتی ہیں تو ان ککڑیوں کے اوپر ایک چمک سی ہوتی ہے یعنی دوبارہ جب وہ بنیں گے تو ایک چمک سی ان کے اوپر آ جائے گی نہر سے جب وہ نکالے جائیں گے پھر جنت کے رہائشی سٹیزن آف جن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں کسرت ہوگی میجورٹی کس پر مشتمل ہوگی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کے ایک چوتھائی ہوگے ون فورتھ ہم نے اللہ اکبر کہا پھر فرمایا مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کا ایک تہائی ون تھرڈ ہوگے ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے فرمایا مجھے امید ہے تم تمام جنت والوں کے آدھے ہو گئے پھر ہم نے اللہ اکبر کہا پھر آپ نے فرمایا محشر میں تم لوگ تمام انسانوں کے مقابلے میں اتنے ہوگے جتنے کسی سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال یا جتنے کسی سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال یہ ریشو ہوگا بخاری کی روایت پھر سب سے پہلے جنت میں جانے والے لوگ یعنی امام میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ستر ہزار یا سات لاکھ آدمی جنت میں جائیں گے جو ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہوں گے یعنی ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے ان کا پہلا بھی اندر داخل نہ ہونے پائے گا کہ جب تک آخری بھی داخل نہ ہو جائے یعنی اکٹھے داخل ہوئیں گے ان کے چہرے چودویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے یعنی سب مل کے اندر جائیں گے اس سے کیا پتا چلتا ہے کیا بات سمجھ میں آئی اولرین یہ ستر ہزار یا سات لاکھ کا گروپ کٹھا اندر جائے گا لوگوں میں باہم اتحاد اور محبت اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنے کی عادت ٹھیک ہے جنت میں کثیر تعداد میں داخل ہونے والے مساکین ہوں گے غریب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں داخل ہونے والوں کی اکثریت غریبوں کی تھی مالدار حساب کے لیے روک لیے گئے تھے مالدار حساب کے لیے روک لیے گئے تھے لیکن دنیا میں کیا ہوتا ہے جس کے پاس مال نہ ہو یا کم ہو تو عموماً شکر گزار نہیں ہوتا اس میں تو ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہے اللہ اللہ کی تقسیم ہے رسک کون تقسیم کرتا ہے کیا بندے کرتے ہیں نہیں اللہ تقسیم کرتا ہے تو جس حال میں بھی انسان ہو اس پر صبر اور شکر کرنا چاہیے اور دوسروں کو دیکھ دیکھ کے روتے نہیں رہنا چاہیے کہ ان کے پاس اتنا کچھ ہے ان کے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے اور میرے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے یہ نہیں سوچنا چاہیے جو ہے کہنا چاہیے اللہ تیرا شکر ہے یہ تھی زندگی دی اور میں کچھ کرنے کے قابل ہوں پھر جنت میں عورتوں کی قلیل تعداد صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجنت جنت میں رہنے والوں میں سب سے کم عورتیں ہوں گی بجا پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کیا نا شکراپن اور زبان کا غلط استعمال شوہر کی ناشکری آزمائش میں صبر بھی کم ہوتا ہے عورتیں کیوں جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی وہ ریزنز لکھ لیں جو جنت میں رکاوٹ ہیں اور ان کو نکال دیں اپنی زندگی سے ان میں سے ایک ایسا لباس پہننا جس کو پہن کے بھی انسان ننگا نظر آئے ننگا لگے چاہے سی تھرو ہو چاہے ٹائٹ ہو یا اس کی شیپ اور کٹنگ ایسی کہ پہن کے بھی انسان کا جسم دکھ رہا ہو پھر اہل جنت کی کچھ صفات ہیں اہل جنت کے سب کے اخلاق ایک جیسے ہوں گے یعنی آدات مینرز ادب آداب دنیا میں بہت فرق بھی ہوتا ہے کوئی کسی علاقے سے ہوتا ہے کوئی کسی سے کسی علاقے میں کوئی کلچر ہے کسی علاقے میں کسی طرح ریسپیکٹ کا انداز ہے لیکن وہاں سملیرٹی ہوگی نہ صرف یہ کہ ظاہر میں بلکہ اندر بھی اختلاف اور بغض سے پاک دل ہوں گے مسلم کی روایت اللہ اختلاف بینہم نہم ولا تباغد قلوبہم قلب واحد نہ آپس میں اختلاف کریں گے نہ آپس میں بغض رکھیں گے ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے یعنی آپس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ سب ایک دوسرے کی بات سمجھتے ہوں گے پھر پرندوں کی طرح کے دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کچھ ایسی قومیں داخل ہوں گی جن کے دل نرم مزاجی اور توکل اللہ میں پرندوں کی طرح ہوں گے یعنی ان کے اندر بغض نہیں ہوگا پھر جنت والوں کا حسن اگر جنت میں سے کوئی شخص دنیا میں جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی اس طرح ماند پڑ جائے جس طرح ستاروں کی روشنی سورج کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے. کیا سمجھ میں؟ کیا ہوگا اگر کوئی جنت والا دنیا میں جھانکے اور اس کے کنگن نظر آ رہے ہوں کنگن کا کیا مطلب چڑیا تو سورج کی روشنی اس طرح ماند ہو جائے گی اس کے سامنے جس طرح ستارے نور سو جاتے ہیں سورج کے آنے پر اس وقت بھی آسمان پیس آ رہے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آ رہے پھر اہل جنت سوئیں گے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ولا یا نام و اہل الجن نیند موت ہی کی ایک قسم ہے اس لیے جنت والے نہیں سوئیں گے یعنی زیادہ زیادہ انجوائے کر سکے نعمتوں کو راحتوں کو یعنی سوئے بغیر بھی کمفرٹیبل ہوں گے کیلولا کا آتا ہے احسن و مقیلا کا لفظ آتا ہے قرآن میں لیکن کیلولہ کو دو چار گھنٹوں کی نیند نہیں ہوتی تھوڑی دیر بس آنکھیں بند کرنا ہوتا ہے پھر اسی طرح وہ اس میں تھوکیں گے نہیں جنت میں کوئی نہیں تھوکے گا نہ ان کی ناک سے کوئی آلاش آئے گی اور نہ ہی بولو براز ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا نہیں مسک جیسی خوشبو ہوگی اس میں بیویاں بھی پاک صاف ہوں گی بولا ہم فیحا ازواج وہی خالدون ابن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کی بیویاں اپنے شوہروں کے سامنے ایسی اچھی آواز سے گائیں گی جو کبھی کسی نے نہ سنی ہو یعنی عورتیں گانا بھی گائیں گی ہوں ان کے گانے کو بولئے ہوں گے عربی کو چھوڑ کے صرف اردو کا ترجمہ بتا رہی ہوں ہم خوش اخلاق ہیں حسین چہرے والیاں ہیں معزز لوگوں کی بیویاں ہیں جو ٹھنڈی آنکھوں اور مسرور نگاہوں سے دیکھیں گے ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں ہم کبھی نہ مریں گی ہم امن اور سلامتی والیاں ہیں ہم کبھی نہ ڈریں گی ہم مقیم رہنے والی ہیں ہم کبھی کچھ نہ کریں گے یعنی کہ یہاں سے جانا نہیں ہے کہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی تصبیح کے نغمے بھی ہوں گے سبحان اللہ وبدی اب ہرارا فرماتے جنت میں ایک نہر ہوگی جو جنت کے برابر طویل اور لمبی ہوگی لمبی جتنی جنت ہے اتنی لمبی نہر اس کے دونوں کناروں پر آمنے سامنے کنواری دو کھڑی کڑی ہوں گی بہترین آوازوں میں گا رہی ہوں گی تمام لوگ ان کو سنیں گے تو گمان کریں گے کہ اس جیسی لذت تو جنت میں کہیں اور نہیں ہوگی ہم نے کہا ابو حرارا وہ گانا کیا ہوگا انہوں نے فرمایا وہ رب العزت کی تصبیح تحمید تقدیس اور سنا کے گن ہیں تو جنت عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے اگر جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانک بھی لے تو زمین اور آسمان اپنی تمام وسطوں کے ساتھ منور ہو جائیں اور خوشبو سے معطر ہو جائیں اس کے سر کا دوپٹہ بھی دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے. پھر جنتیوں کا حلیہ شکل کیسی ہوگی قد کتنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنی تخلیق کی تکمیل سے پہلے یعنی نامکمل مر جائے یا انتہائی رسیدہ عمر رسیدہ ہو کر بوڑھا ہو کر دونوں صورتوں میں اور لوگ ان دو عمروں کے درمیانی ہوتے ہیں یعنی ایک ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا ابھی پورا بنا بھی نہیں تھا اور ایک بالکل بوڑھا ہو کر لیکن جنت میں ان کو تیس سال کی عمر کا بنا کر اٹھایا جائے گا جو چھوٹے مریں گے وہ بھی بڑے ہو جائیں گے جو بڑے ہوں گے وہ بھی چھوٹے ہو جائیں گے تھرٹی ایئرس کے اراؤنڈ اگر وہ جنت ہی ہوا تو آدم علیہ السلام کی ساخت یوسف علیہ السلام کی صورت اور ایوب علیہ السلام کے دل کی طرح ہوں گے علیہ السلام کا دل کیسا تھا سابر و شاکر اور جب نعمتیں تھیں تب بھی اللہ کی طرح متوجہ تھے اور جب تکلیفیں آئیں تو پہلے سے بھی زیادہ متوجہ ہو گئے یہ ان کی خوبی تھی اچھا ہمارا کیا ہوتا ہے جب نعمتیں ہوتی ہیں تو پھر شکر کرتے رہتے لیکن تکلیف آ جائے تو شکر بھول جاتے ہیں ساٹھ ہاتھ لمبا قد بہت اونچے لمبے ہوں گے جنتی جیسے جہنوں والے بہت موٹے ہوں گے نا تو جنتی جو وہ لمبے ہوں گے فرمایا سب کی صورتیں ایک ہوں گی اپنے والد آدم علیہ السلام کے قد و قامت پر ساٹھ ساٹھ ہاتھ اونچے ہوں گے ان کے جسم پر کوئی بال نہیں ہوگا اور بے ریش ہوں گے داڑھی بھی نہیں ہوگی ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی مکحلین جیسے کاجل یا سرمہ پہنا ہوا ہو آنکھیں خوبصورت ہوں گی تو جنت کی صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنت کو بلائے گا وہ زینت سجاوٹ نمائش آرائش کے ساتھ آئے گی پھر اللہ تعالی اعلان کرے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور ان سے قتال کیا گیا انہیں میرے راستے میں تکالیف دی گئی اور انہوں نے میرے راستے میں جد و جہد کی میرے بندوں تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے پھر فرشتہ بھی جنت کے حسن اور جمال سے مروب ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کی دیوار کا سونے اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا ایک سونے کی ایک چاندی پھر اس میں نہریں کھودی درختوں کو کاشت کیا جب فرشتوں نے اس کے حسن جمال کو دیکھا تو کہا اے جنت تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تو بادشاہوں کی منزل ہے پھر جنت کا خوبصورت کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تعمیر کا انداز یہ تھا کہ ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی اور گارہ کستوری کا یعنی بیچ میں جو اس کے سمٹ نہیں بلکہ کستوری اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کلام کرو جنت کا بولو خاشعون فرشتوں نے کہا جنت تیرے لیے خوشخبری ہو تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے دنیا کی چیزیں صرف نام میں جنت کے مشابہ ہیں وہ اتو بھی ہی متشابہ آتا نا تو یہ مشابہت نام کی ہے ٹھیک ابن عباس کہتے ہیں جنت میں جتنی چیزیں ہیں صرف ناموں کی حد تک دنیاوی چیزوں سے مشابہت رکھتی ہیں ذائقہ وغیرہ تو بہت ہی اعلیٰ ہوگا خوشبو بھی رنگ بھی ان کی شکل بھی ہر اعتبار سے بہترین ہوں گے نام ویسے ہی ہوں گے جنت کا حسن اور روشنی فرمایا اگر جنت کی چیزوں میں سے ایک ناخن سے بھی کم ناخن سے بھی کم مقدار دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو آسمان و زمین کے کناروں تک ہر چیز روشن ہو جائے کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں پھر یہ کہ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے لوگ کبھی بیمار نہیں ہوں گے کوئی بیماری نہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی نتل کمل جنت موہا بہ کن تم تاملون جنت میں کوئی کمارا نہ ہوگا سب کی شادی ہو جائے گی اس لیے اگر دنیا میں کسی کی نہیں ہوئی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین نعمت دیں گے جنت میں ہمیشہ کی زندگی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں اہل جہنم, جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہوگا پکارے گا اے جہنم والو اب تمہیں موت نہ آئے گی اور اے جنت والو اب تمہیں بھی موت نہ آئے گی بلکہ ہمیشہ یہاں رہنا ہوگا جنت ہی خواہشات پوری ہونے کی جگہ ہے ولا کمفی ہا ماتم و ل کمفی ما تدعون وہاں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا اور جو کچھ مانگو گے وہ تمہارا ہوگا یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانوئی ہوگی پھر ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاكهون هم ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فیها فاكهتهم ولهم فیها ما جو طلب کریں گے وہ آ جائے گا کسی بھی چیز کا آرڈر کریں اسی وقت حاضر ہو جائے گی گھنٹوں ویٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا دنیا میں آپ کسی بھی اچھے سے اچھے ریسٹورینٹ میں چلے جائیں جب آپ آرڈر کرتے ہیں تو اس کے بعد کتنی دیر لگتی ہاف این آور ٹوینٹی منٹ وہاں نہیں ویٹ کرنا پڑے گا انلمیٹڈ چیزیں آرڈر کر سکتے ہیں یہاں تو ہر چیز کی پرائس ہے اس کی بھی ہے لیکن وہ یہیں سے پے کر کے جائیں گے وہاں نہیں کچھ پے کرنا پڑے گا پھر فراور ہر چیز فری ہو جائے گی جنت میں کھیتی باڑی کی خواہش بھی پوری ہوگی اگر کوئی چاہے گا کہ اس کی کھیتی باڑی ہو ایک شخص اپنے رب سے اجازت چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا اپنی موجودہ حالت پہ تو راضی نہیں وہ کہے گا کیوں نہیں لیکن میرا کھیتی باڑی کرنے کو جی چاہتا ہے شوق ہوتا ہے کچھ لوگوں کو کچھ شوق ہوتا ہے وہ کہیں بھی باز بھی آتے ہوتے وہ کہیں بھی جاتے شروع کر لیتے ہوں کام آپ نے فرمایا کہ پھر اس نے بیج ڈالا پلک جھپکنے میں وہ اگایا پک گیا کاٹ بھی لیا فورا, فورا, فوراً سب کچھ کوئی ویٹ نہیں کرنا پڑے گا اور اس کے دانے پہاڑوں کی طرح ہوئے اتنی بڑی بڑی کراپ اب اللہ تعالی فرماتا ہے, اے ابن آدم اسے رکھ لے تجھے کوئی چیز آسودا نہیں کر سکتی تیری خواہشات کہیں ختم نہیں ہوتی پھر اولاد کی خواہش پوری ہوگی اب دیکھیں جن کی شادی نہیں ہوئی شادی ہوگی جن کے بچے نہیں ان کو بچے ملیں گے جن کو جو چیز کرنے کو جی چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتظام کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو صرف ایک گھڑی میں حمل پیدائش اور اس کی عمر اس جنتی کی خواہش کے مطابق ہو جائے گی یعنی کتنا بڑا بچہ چاہیے پھر جنت الفردوس سب سے بلند اور خوبصورت فرمائیں جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو کیونکہ وہ جنت کا اعلی اور افضل درجہ ہے سب سے بلند درجہ جس کی چھت کیا ہے yes. دیکھیں جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کو دل چاہتا ہے اس کے قریب رہے یا نہیں قریب رہنے کو دل چاہتا ہے نا تو اگر واقعی لوگوں کو اللہ سے سچی محبت ہوئی اور ان کا سچ اللہ کے سوا جانتا بھی کون ہے کہ وہ کتنے سچے ہیں ہم لوگوں کے سامنے لاکھ دعوے کریں ہمیں اللہ سے بڑی محبت لیکن اللہ کو تو پتا ہے نا وہ کس درجے کی ہے تو جو حقیقی مانوں میں محبت رکھتا ہے اور وہ محبت اس کے اندر رچی بسی ہوئی اور واقف اللہ کا قرب چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرے گا اپنے قریب ترین اس کو گھر دے گا اس کی خواہش ایک اور خاتون نے بھی کی تھی حضرت آسیہ نے کیا دعا مانگی تھی رب بنی لیبئی تن پل جن دی تن پلچن جن صرف جنت نہیں مانگی این دبئی تن تیرے پاس گھر جائیے جنت میں رحمان عرش تلے فرمائے جنت میں سو درجے ہیں. ہر دو درجوں کے درمیان سو سال کا فاصلہ ہے افان کہتے ہیں جیسا کہ زمین اور آسمان کے درمیان اور فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے اس سے چار نہر نکلتی ہیں. اس کے اوپر عرش ہے جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا کرو جنت کی وسط کتنی ہے اردما تو جنت کے ایک کنارے کا دوسرے کنارے سے فاصلہ کتنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس سال کی مسافت اور جنت پر ایک ایسا دن آئے گا کہ وہ لوگوں کے رش کی وجہ سے بھری ہوئی ہوگی جنت میں لوگوں کے داخلے کے بعد بھی جنت کا کچھ حصہ خالی رہ جائے گا جی اتنی بڑی ہے جنت تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور مخلوق پیدا کرے گا اور ان سے پھر جنت کو بھر دے گا کہتا بڑے بڑے ہائی رائز بن جاتے ہیں لیکن ان میں زیادہ گھر جاتے نہیں کچھ خالی رہ جاتے تو یہاں تو بھرنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی لیکن وہاں پر کیا ہوگا کہ جو جگہ زائد بچ جائے گی اس میں اور مخلوق پیدا کر کے اس کو آباد کر دیا جائے گا غیر آباد نہیں ہوگی جنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جنت کے دروازے کے دونوں کناروں کے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہیمیر میں ہے یا مکہ اور میں ہے یا اور میں نماز جہاد, زکاة کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں دو چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا جو روزہ دار ہوگا اسے کہاں سے بلایا جائے گا بابر سے جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اسے زکوت کے دروازے سے بلایا جائے گا یعنی جس کے جو عمل دوسروں کی نسبت زیادہ ہوں گے وہ اس دروازے سے داخل ہوگا اور ہر دروازے کی اپنی شان ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ جسے ریان کہتے ہیں قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے ان کے سوا کوئی اس میں داخل نہ ہوگا پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں کھڑے ہو جائیں ان کے علاوہ اس سے کوئی اور اندر نہیں جانے پائے گا جب یہ اندر چلے جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر اس دروازے سے کوئی اور اندر نہ جا سکے گا تو سکتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت دروازہ ہو کبھی آپ کو ایسا اتفاق کہ۔ آپ کسی جگہ انٹر ہو رہے ہو ایک دروازہ مین ڈور ہے اچھا خوبصورت دروازہ ہے اور کچھ سائیڈ کے بھی دروازے ہیں خاص مہمانوں کو خاص دروازوں سے لے جایا جاتا ہے عوام اور دروازوں سے جاتی ہے تو اس میں بھی ایک شان ہے داخل ہونے والوں کی بھی اور اس دروازے کی بھی اور اس سارے اہتمام کی بھی وہ خوش نصیب ہے جسے ہر دروازے سے بلایا جائے گا کس کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا تھا حضرت ابوبکر کے بارے میں جنت کی مٹی اور خوشبو جنت کی مٹی کیا ہوگی مشک مسک کس رنگ کی ہوگی جنت کی مٹی کا رنگ کیا ہے میدے کی طرح سفید سفید ریت کے بیچز کبھی دیکھے تصویروں میں کتنے خوبصورت لگتے ہیں دور دور تک پہنچے گی خوشبو کتنی دور پانچ سال کی مسافت تک خوشبو جائے گی لیکن یہ خوشبو کن کو نہیں جائے گی وہ عورتیں جو لباس پہن کے بھی ننگی رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موتیوں کے ایک ہزار محل ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ کے محلات کی تعداد ایک ہزار ہوگی اور ان کی مٹی بھی کستوری کی اور یہ اس وقت نازل ہوئی آئے تو <سلام> خیر اللہ کا من اللہ کا ربو کا گھروں کی خوبصورتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جنت کس چیز سے بنی فرمایا ایک انچ سونے کی ایک چاندی کی سیمٹ کستوری کا مٹی سنگریزے موتی اور کے یعنی چھوٹ چھوٹے پیبلز نہیں ہوتے مختلف جگہوں پر جو شیشے کے محل بے شک جنت میں ایسے کمرے ہیں کہ جنتی اس کے باہر والے حصے کو اس کے اندر سے دیکھ سکیں گے اس کے اندر والے حصے کو باہر سے دیکھ سکیں گے اللہ نے انہیں ایسے انسان کے لیے تیار کیا ہوا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام عام کرے کثرت سے سلام کرے ہر ایک کو سلام کرے اور رات کو نماز ادا کرے جب لوگ سو رہے ہیں اب آپ دیکھ لیجئے آپ کے اندر اس میں سے کتنی خوبیاں ہیں پھر اللہ کی تعریف اور صبر کرنے والوں کے لیے بیت الحمد جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح لے لی وہ ارز کرتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے وہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا حالانکہ اللہ تعالیٰ خود زیادہ جانتے ہیں فرشتے ارض کرتے ہیں اس نے تیری تعریف کی اور ان راجیون کہ الحمد الحمدللہ پڑا اس وقت بھی شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو جو بھی اس گھر کو دیکھے تعریف کرے عموماً فوری ریاکشن کیا ہوتا ہے جب کوئی عزیز ترین فوت ہو جاتا ہے عموماً ایسے موقعوں پر لوگ کہتے ہیں صبر کرنا مشکل ہے لیکن اس وقت اگر انسان خود کو کنٹرول کر کے الحمدللہ کہہ دے الحمدللہ تو کتنی بڑی جزا ہے اس کی اور اللہ کا وعدہ معی تو براہ جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا جنت کے خیمے جنت میں مومن کے لیے کھوکھلے موتی کا خیمہ ہے یعنی اندر سے سارا خالی ہے جس کی لمبائی ساٹھ میل ہے اس کے ہر گوشے میں مومن کے لیے ایسے اہل ہیں جن میں وہ چکر لگائے گا اور وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے یعنی اس کے اندر اندر ہی رستے بنے ہوں گے ایک اور روایت میں آتا ہے خولدار موتی کا خیمہ ہوگا تین میل لمبا تین میل چوڑا اور اس کے چار ہزار سونے کے کواڑ ہوں گے پھر انبیاء پر ایمان لانے والوں کے لیے بالا خانے ہوں گے پھر جنت کے باغ جنت کی جگہیں اور بازار باغ ہوں گے جنت میں ان نلمت فی ان امین فی جات ولیمن خوف و مقام اور بہ دو باغ آلائے افنان، ہری بھری ڈالیوں والے لمبی لمبی شاخوں والے گہرے سبز باغ ہوں گے ما جنتان اور ان کی صفت کیا مدھام متان گہرے سبز رنگ کے اور ان دونوں میں چشمے ہوں گے فوارے کی طرح ابلتے ہوئے دو چاندی کے دو سونے کے باغ فرما جنت میں دو باغ چاندی کے ہوں گے جن کے برتن اور ساری چیزیں چاندی کی اور دو سونے کے جن کے برتن اور سب چیزیں سونے کی اب انسان کا موڈ بدلتا رہتا ہے نا کبھی ایک طرح کی جگہ چاہتا ہے کبھی دوسری جگہ یعنی گھر میں بھی فرنیچر چینج کرتے ہیں کبھی شیٹ چینج کرتے ہیں یعنی کسی نہ کسی طرح آپ اس کی ڈیکور کو کلرز اور مختلف طریقوں سے کبھی سیٹنگ چینج کر کے اس میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندوں کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لیے مختلف طرح کی ورائٹی رکھے گا جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ زمین و آسمان سے بہتر ہے جنت کے بازار حسن و جمال بڑھانے والے یہ حدیث پہلے بھی ایک دفعہ سنائی تھی میں نے پہلے جنت کے لیے ایک بازار لگایا جائے گا جہاں وہ ہر جمعہ کو آئیں گے جمعہ بازار اس میں مشک کے ٹیلے ہوں گے مس کے یعنی پہاڑ ہوں گے چھوٹے چھوٹے جب اس بازار کی طرف نکلیں گے تو ہا چلے گی جس سے ان کے چہروں کپڑوں گھروں میں مشک بھر جائے گی یعنی وہ مسک کی خوشبو ہر طرف پھیل جائے گی اس سے ان کا حسن و جمال مزید بڑھ جائے گا جب اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہاں سے جانے کے بعد تمہارے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو گیا وہ لوگ اپنے اہل خانہ سے کہیں گے ہمارے پیچھے تمہارا حسن و جمال بھی زیادہ ہو گیا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو اس سے آپ دیکھیے جیسے جہنم والوں کے لیے آتا ہے نا اللہ اگابا وہاں عذاب ہی بڑھتا جائے گا اور یہاں جنت میں خوبصورتی اور حسن ہی بڑھتا جائے گا تو جنت کی وادیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وادی بتان جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ ممبر جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے تراطمن ترا الجنہ جنتیوں کا کافر کی منزل کا وارث بننا یاد ہے پاکستان اور انڈیا کی جو پارٹیشن ہوئی تھی تو اس وقت کیا ہوا تھا جو لوگ یہاں سے گھر چھوڑ کے گئے تھے جو وہاں سے چھوڑ کے آئے تھے ان کو انہوں نے کلیم کیے تھے تو وہ ایک دوسرے کے گھر انہوں نے لے لیے تھے تو یہاں بھی جنت میں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے دو ٹھکانے نہ ہوں ایک جنت میں اور ایک جہنم میں جب وہ مر جائے گا اور دوزخ میں چلا جائے گا تو جنت والے اس کی منزل کے جنت والے گھر کے وارث بن جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو وارث بنا دے گا الاحم الوارفون کے یہی معنے باریک اور موٹے ریشم کپڑے لباس زیور ابھی گھر کے اندر کیا کچھ ہوتا نا سب چیزوں کی بات ہو رہی یل من سنسم و استب متقابلین باریک اور گاڑے ریشم کا لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے پھر پھلوں کے گلافوں سے کپڑوں کا نکلنا ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توبا کیا ہے فرمایا یہ جنت کا ایک درخت کا نام ہے جس کی مسافت سو سال کے برابر ہے اہل جنت کے کپڑے اس درخت کے پھلوں کے چھلکوں سے بنائے جائیں گے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے تو پھر کیا وہی پہنیں گے بار بار ہوں موتیوں کے ہار ہوں گے اور جو آتا نا لباس یل بسون و لباس ان کے جو کنگن ہیں وہ سونے اور موتی کے ہوں گے زہب میں ملوال موتیوں کے ہار بھی ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت میں لے جایا گیا میں نے دیکھا اس میں موتیوں کے ہار بھی ہیں سونے کی کنگھیاں اہل جنت کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور ان کی انگیٹھیوں میں جلانے کی خوشبودار لکڑی ہوگی پھر رومال ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کے کپڑا ہدیے میں پیش کیا گیا تو ہم اسے چھونے لگے اور حیرت زیادہ ہوگی کہ اتنا نرم فرمایا تمہیں اس پر حیرت ہے آپ نے فرمایا جنت میں سعید بن معاذ کے رمال اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں بخاری کی روایت ہے پھر برتن کیسے ہوں گے سونے چاندی یطافو علیہم بسحاف من ذہب و اقواب و فیہا ما تشتہیہ الانفس و تلذل اعیم و انتم خالدون اس کے سامنے سونے کی پلیٹوں اور ساغر کا دور چلے گا وہاں وہ سب کچھ موجود ہوگا جو دلوں کو بھائے گا اور آنکھوں کو لذت بخشے گا وہاں تم ہمیشہ رہو گے اور کوب جو ہے جس میں ناکام ہو نہ کنڈا یعنی ہوتا ہے نا کپ اٹھانے اس طرح نہیں اور اباریک وہ پیالہ جس کے اندر وہ کپ کا کنڈا ہوتا ہے نا وہ لگا وہ چاندی اور شیشے کے برتن الدہر میں آتی ہے <تَقْدِيرًا> جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کی شراب کی خواہش کرے گا تو برتن جیسے وہ اباریک جو ہے جس میں وہ ٹونٹی بھی ہوتی ہے نا آگے اور پیچھے ہینڈل ہوتا ہے سراہی جیسا اس کے ہاتھ میں آ جائے گا اور وہ پی لے گا پھر وہ برتن واپس اپنی جگہ چلا جائے گا جنت کے خادم وہ یتوف والے اور ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے جب تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو گے کہ بکھرے ہوئے موتی یہ بہت ایفیشینٹ سروینٹس ہوں گے ایک اور حدیث میں آتا کہ مشرقین کے بچے اہل جنت کے خادم ہوں گے کم ترجے کا جو جنتی ہوگا اس کے ایک ہزار خادم ہوں گے ہر خادم ایسے کام پر مامور ہوگا جس پر اس کا ساتھی نہ ہوگا وہ ادار ہسب تہم لم منسورا بکھرے موتی لگیں گے پہلا کھانا جنت کا کون سا ہوگا فش کی کلیجی ہوگی اس کا بڑا وہ ٹکڑا اہل جنت کی ضیافت الہوت صرف خواہش کرنے پہ ہی کھانا مل جائے گا جنتی شخص جنت کے پرندوں میں سے پرندہ کھانے کی خواہش کریں گے وہ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا ٹکڑے کیے ہوئے صورت میں آگرے گا اور پرندے بھی موٹے موٹے ہوں گے اور جیسے چاہیں گے اس طرح کے پرندے آئیں گے اور اتنے بڑے بڑے پرندے ہوں گے اونٹوں کی گردنوں کے برابر جو درختوں میں چر پھر رہے ہوں گے پھر یہ ہے کہ کھانا جو ہے انسان جب کھائے گا تو اس کو کزائے حاجت نہیں ہوگی یعنی کہ اس کی جو سیکریشن ہے وہ صرف ہی ہوگی اور اس بھی مشک یعنی مسک کی خوشبو آئے گی اور پیٹ سکٹ جائے گا یعنی پھر بھوک لگ جائے گی پھر اور کھائیں گے پھر اسی طرح کوئی گندگی پاس سے بھی نہیں گزرے گی پھر اور جھوٹ سے پاک کی گفتگو لا یسما نفیحا لغوا کبا با لیکن اس کی پریکٹس کہاں کرنی ہوگی دنیا میں سلامتی والی گفتگو لا یسما نفیحا لغ تفیما اللہ قلن سلامن سلامہ سلامتی آوازیں ہر طرف سے آئیں گی دنیا کے حالات پر بھی گفتگو ہوگی ہاں گزشتہ حالات پہ تبصرہ کریں گے وہ اکبل اباد ملا بادن کالو انا کن اہل مشفقین انا کنہ من قبل ان البر الرحیم وہ ایک دوسرے کی طرح متوجہ ہو کر گزشتہ حالات پوچھیں گے کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ڈرتے رہتے تھے گھر والوں میں ڈر کے رہتے تھے کس سے اللہ سے سو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا ہم اس سے پہلے دنیا میں اسی کو پکارا کرتے تھے بلا شبہ وہ بڑا احسان کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے پھر سانس کی طرح تسبیح اور تحلیل ہوگی یعنی سانس کے ساتھ ہی تصبی اور تحلیل ہو رہی ہوگی یعنی جنتیوں کو ایسی تسبیح سکھا دی جائے گی جو اتنی آسان ہوگی جیسے کوئی ایفرٹ نہیں ہوگی جیسے رہتے نا ایسی تصبی جاری ہو جائے گی صبح شام اللہ کی تسبیح کریں گے اشیا پھر جنت کی کچھ اور چیز ہے ان کے جو بچھونے ہوں گے اونچی نشست گاہیں ہوں گی اونچے پلنگ ہوں گے اور جن کے اثر موٹے ریشم کے ہوں گے پھر جنت کے سمندر اور نہریں نہریں کتنی قسم کی ہیں جنت کی چار دودھ پانی شہد شراب کے سمندر جن سے نہریں پھوٹیں گی نہروں کی زمین پر موتی ہوں گے جسے کوسر, کوسر کی جو نہر وہ جنت میں بھی ہوگی اس کے کنارے سونے کے ہوں گے پانی موتیوں پر بہرا ہوگا اور پھر وہ میٹھا ٹھنڈا خوشبودار پہاڑوں سے نہروں کا بہنا جنت کی نہریں مشک ٹیلوں یا پہاڑوں کے نیچے سے نکلیں گی کیونکہ سورس بھی ان کا بہت اچھا ہوگا پھر زمین کی سطح پر بہیں گی پھر دو نہریں سدرت المتا سے بھی نکلیں گی جنت کے درخت کیسے ہوں گے ہیوج بڑے بڑے اور لمبے سائے تو وہاں بڑے درخت کے لیے کیا, کیا کیا جا سکتا ہے کوئی کام بتائیے تصویر وغیرہ بھی ہوگی کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم سب دنیا میں بھی کوئی درخت لگائیں اور اس کے سائے سے لوگ فائدہ اٹھائیں اس کے پھل سے اور اس کی مختلف جو بھی اس کے ساتھ چیزیں کیونکہ ایک بات یاد رکھیے کہ جو جزا ہے وہ جن سے عمل سے ہے جس طرح کا عمل ہوتا ہے نا اسی قسم کی پھر آگے جزا یا سزا ہوتی تو پندرہ جولائی سے شروع ہو رہا ہے پلانٹیشن کا موسم درختوں کی پلانٹیشن تو کوئی کوشش فرمائیں گے اس میں کل ہمیں پڑھا تھا نا جو بیری کا درخت کاٹے گا اس کی سزا تو پھر لگانے کی بھی تو جزا ہوگی نا تو پھلدار درخت لگائیں اگر ہو سکے تو سدکا ہی مر بھی جائیں تو پیچھے سے جو کھائے گا صدقہ تو جنت میں ایک درخت ہوگا کہ سوار اس کے سایہ میں سو سال بھی چلے تو سایہ ختم نہ ہو وظلم ممدود پھر ان کے تنے سونے کے ہوں گے خوبصورت لگیں گے وہ پھر من پسند کھانے ہوں گے وفاقی ہے تو مما یا تخیا آپ کی اپنی چوائس پہ ہوگا کوئی زبردستی نہیں کرے گا پھلوں کے گچھے لٹکے ہوئے ہوں گے قطوفہ دانیا کبھی ختم نہیں ہوں گے موسم نہیں جائے گا ان کا دنیا میں تو کیا ہوتا ہے ہر پھل کا ایک موسم ہوتا ہے جب مزہ آنے لگتا ہے کیونکہ آخری حصے میں زیادہ پکے ہوئے ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں ایک دم آپ نے دیکھو گے کینو ہو یا آم ہو آخری سیزن میں اچھے ہوتے ہیں پھر بڑے بڑے پھل ہوں گے سائز بھی بڑا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا کہ میں ایک لے لوں اگر میں لے لیتا تو اس وقت تک تم اسے کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود ہے یعنی ایک خوشے کے ساتھ بھی اتنا کچھ کہ ہمیشہ کھالے انسان انگوروں کے گچھے کی لمبائی عبداللہ بن مسعود کے ساتھ شام یا امان میں تھے تو لوگوں نے جنت کا تذکرہ کیا انہوں نے کہا کہ جنت کے انگوروں کے گچھوں میں ایک گچھا یہاں سے لے کے سنا تک بڑا اور لمبا ہوگا ایک انگور سے جوس کا بڑا ڈول بھر جائے گا اگر آپ جوس نکالنا چاہیں گے تو ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول انگور کا دانا کا پانی کتنا ہوگا آپ نے فرمایا سب سے بڑے ڈول کے برابر جو تمہاری ماں نے کبھی بنایا ہو پھر جھکے ہوئے پھل ہوں گے قطب ہوا تدلیلا اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کھاتے رہے گے اس کو بغیر گٹلی کے میٹھے اور نرم پھل ہوں گے گٹلی بھی اریٹیٹ کرتی ہے سیڈ لیس مکھن سے بھی زیادہ نرم ہوں گے کچھ پل کھجوروں کے تنے بھی سب زمرت کے ہیں اور ٹہنیوں کے ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ٹہنیوں کے چھلکا جنتیوں کا لباس ہوگا پھر بکری جنت کی بکری ہم شور نہیں کریں گی آپ نے فرمایا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرو اس کی مٹی سے مسا کرو کیونکہ جنت کے کی جانوروں میں سے ہے اڑنے والا یا کوتی گھوڑا اس دور میں جہاز تو نہیں تھا کوئی اس کا کانسیپٹ تھا گھوڑا ہی ایک سواری کے طور پر استعمال ہوتا بہترین اب وہ یو فرماتے دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں کیا جنت میں ہوں گے آپ نے فرمایا اگر تم جنت میں داخل ہوگے تو تمہیں ایسا گھوڑا دیا جائے گا جو یاقوت کا ہوگا اس کے دو پر ہوں گے تم اس پر سواری کرو گے جہاں چاہو گے گھومتے پھرو گے پرسنل پرائیویٹ پھر پل سراگ سے بچنے والے ادنا جنتی کی حیران گن جنت سب سے آخر میں جو آئے گا پھر اس کو جنت میں لے جایا جائے, جائے گا غسل کرے گا اس کے اوپر خوشبو رنگ سب آ جائے گا تو دروازے کی سراغ سے اندر دیکھے گا کہے گا اے رب مجھے جنت میں داخل کر دے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو جنت کا سوال کر رہا ہے جب کہ میں نے تجھے جہنم سے نجات دی وہ کہہ گیا میرے رب میرے اور اس کے درمیان ایسا پردہ بنا دے تاکہ میں اس کی آہٹ نہ سن, سن سکوں فرمایا پھر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا اس کو اپنے سامنے اوپر ایک منزل دکھائی دے گی گویا کہ جس میں وہ ہے وہ نئی منزل کے بنسبت ایک خواب گاہ ہے ایک خواب ہے ڈریم لگے گی اوپر کہہ گا میرے رب مجھے یہ منزل دے, دے, دے. ایک ایک قدم اللہ تعالیٰ فرمائے گا شاید اگر میں وہ تجھے دے دو تو اس کے علاوہ بھی تو کچھ مانگے کہہ گا تیری عزت کی قسم میں اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا اس سے اچھی اور کیا منزل ہو سکتی چناچہ اسے دے دی جائے گی وہ اس میں اتر جائے گا اس کے آگے ایک اور منزل ہوگی جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی جس میں وہ ہوگا کہہ گیا مری رب مجھے وہ چاہیے تو بہرحال پھر وہی گفتگو ہوتے ہوتے ہوتے پھر وہ خاموش ہو جائے گا ایک موقع پر پھر اللہ جس کا ذکر بلند فرمائے گا تو مانگ نہیں رہا وہ گا اے رب میں تجھ سے مانگ چکا یہاں تک کہ میں شرمانے لگا اور میں نے قسم کھا کر کہا کہ یہاں تک کہ مجھے تجھ سے شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو خوش نہیں کہ میں نے تجھے دنیا کی پیدائش سے لے کر اس کے فنا کرنے تک کی مثل اور دس گنا زیادہ تمہیں عطا کر دوں وہ کہے گا تم مجھ سے مزاق کر رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس بات پر ہنسے گا اور عبداللہ بن مسعود حدیث سناتے ہوئے جب اس مقام پہ, پہ پہنچے تو وہ بھی ہنس پڑے تو ایک شخص نے کہا ابو عبدالرحمٰن میں نے آپ کو دیکھا آپ یہ حدیث کئی بار سناتے ہیں اور جب آپ اس مقام پہ آتے ہیں آپ ہنسنے لگتے ہیں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث کئی بار سناتے ہوئے سنا اور جب بھی آپ اس مقام پہ آتے تو آپ ہنس پڑتے یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو جاتے پھر اللہ تعالیٰ جس کا ذکر بلند ہے فرمائے گا لیکن میں اس پہ قادر ہوں تو مانگ ایک اللہ کو مانگنا پسند ہے نا وہ کہے گا مجھے لوگوں سے ملا دیجئے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تو لوگوں سے مل وہ چلے گا جنت میں دوڑ لگائے گا یہاں تک کہ جب وہ لوگوں کے قریب ہوگا تو اس کے لیے موتیوں کا ایک محل بلند کر دیا جائے گا تو وہ سجدے میں گر پڑے گا اس کو کہا جائے گا سر اٹھا تجھے کیا ہو گیا کہے گا میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا میرے لیے رب نے تجلی اور ظہور فرمایا بس کہا جائے گا یہ تو تیری منزلوں میں سے ایک منزل ہے فرمایا پھر وہ ایک شخص سے ملے گا جو اس کے لیے سجدہ کرنے لگے گا تو اس کو کہا جائے گا رک جا بس وہ کہے گا میرا خیال ہے کہ تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے وہ کہے گا میں تو تیرے خزانچیوں میں سے ایک خزانچی ہوں تیرے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں میرے ماتحت ایک ہزار محافظ خادم ہے جن پر میں نگران ہوں فرمایا پھر وہ اس کے آگے آگے چلے گا یہاں تک کہ اس کے لیے ایک محل کھولا جائے گا وہ خولدار موتیوں کا ہوگا اس کی چھتیں اس کے دروازے اس کے تالے اس کے چاولیاں سب موتی کے ہوں گے خالدار موتی کے پھر ایک سبز موتی اس کے استقبال کرے گا جس کے اندرونی حصے میں سرخی ہوگی ریڈیش ہوگا اس میں ستر دروازے ہوں گے ہر دروازہ اندر سے ایک سبز موتی تک پہنچا دے گا یعنی جائے گا تو پھر ایک اور اندر جگہ آ جائے گی اور موتی کے اندر کا ایک اور موتی کے اندر پہنچا دے گا اندر ہی اندر اس کے سب بنا ہوگا اور اس میں پھر مزید اور یعنی کہ اس کی اہل ویال ہوں گے اور جنت کی دیگر نعمتیں ہوگی تو اس سے اندازہ لگائیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہاں کیا کچھ ہے یعنی جس چیز کو پالے گا وہ کہ اچھا اس سے آگے بھی کچھ ہے پھر دیکھے گا دیکھا اوہ وہ مجھے مل جائے پھر اس, پھر اس سے آگے پھر اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ ادنا جنتی کو یہ سب کچھ دے گا صحیح ترغیب ترغیب تھری سیون جب یہ ادنا جنتی کا حال ہے تو اعلیٰ جنتی کا کیا ہوگا سوچیں نا سب سے بڑے درجے والا جنتی یہ طویل حدیث ہے صحیح مسلم کی اس کا ایک حصہ ہے اس کے بعد موسی علیہ السلام نے پوچھا کہ سب سے بڑے درجے والا جنتی کون سا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو وہ لوگ ہیں جن کو میں نے خود منتخب کیا ہے جب میں نے ارادہ کر لیا تو ان کی عزت کی جگہ کے درختوں کو اپنے ہاتھ سے لگایا پھر اس پر مہر بھی لگا دی تو یہ چیزیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی انٹچ انسین اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان نعمتوں کا خیال گزرا فلامن اب سُن ماں اخی الحمن قرۃ آئن کوئی نہیں جانتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کے رکھی اس کو ڈسکرائب نہیں کیا گیا کیوں سرپرائز رہے تو ادنا درجہ دکھا کے بتا دیا گیا کہ پھر اعلیٰ تو کہیں زیادہ آلہ ہوگا اور اب آخری چیز اللہ کا دیدار جن نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجو ہوئی رب نا ذیرا اس دن کئی چہرے تر تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے کون ہوں گے یہ لین احسن الحسن و زیادہ النظر وردوان بکال مجاہد کہتے ہیں اسایت کی تفسیر میں کہ زیادہ سے مراد مغفرت اور اللہ کی رضا مندی ہے دوسرے لوگوں نے کہا کہ زیادہ سے مراد اللہ کا دیدار ہے جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں تو جنتیوں کو پکار کر کہا جائے گا اے اہل جنت اللہ کا تم سے ایک وعدہ ابھی باقی ہے یعنی سب کچھ مل گیا ہر خوشی مل گئی ایک وعدہ باقی ہے جنتی کہیں گے وہ کیا ہے کیا ہمارے میزان بھاری نہیں کیے گئے ہمارے امال میں دائیں ہاتھ میں نہیں دیے گئے ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا اس کے جواب میں حجاب اٹھا دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تجلی فرمائے گا اس نعمت کو دیکھ کر سونے چاندی کی باقی ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی سب سے بڑی نعمت اور بیچ میں کوئی چیز حال نہ ہوگی فرمایا تم اپنے رب کو صاف صاف دیکھو گے انکم سترون ربکم عیانن جریر کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اپ نے چاند کی طرف دیکھا 14ویں رات کا چاند تھا فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں کہ تمہیں دیدار میں کوئی مشقت نہیں ہوگی بس اگر تمہیں اس کی طاقت ہو کہ سورج طلوع ہونے کے پہلے اور غروب ہونے کے بعد کی نمازوں میں مغلوب ہو جاؤ تو ایسا کرو یعنی نمازوں کی پابندی کرو یہ مراد ہے نمازوں میں مغلوب ہو جاؤ یعنی اس کو امپورٹینس دو پھر اللہ کا دیدار فرمایا کہ کیا کسی کو چودہ کا چاند دیکھنے میں مشقت ہوتی ہے کوئی مشکل ہوتی ہے لوگوں نے کہا نہیں فرمایا اسی طرح تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے فرمت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا تم میں جو کوئی جس چیز کی پوجا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے لگ جائے اس کے پیچھے چلا جائے پھر یہ امت باقی رہ جائے گی اس میں بڑے درجے کے شفات کرنے والے بھی ہوں گے یا منافق بھی ہوں گے پھر اللہ ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں وہ جواب دیں گے ہم یہی رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا رب آ جائے جب ہمارا رب آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایسی صورت میں آئے گا جسے وہ پہچانتے ہوں گے اور فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں وہ اقرار کریں گے تو ہی ہمارا رب ہے چنانچہ وہ اپنے رب کے پیچھے چل پڑیں گے جنت میں جانے والا ہر شخص اللہ کو دیکھے گا اور اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز اہل جنت کو محبوب نہ ہوگی ہر چیز سے زیادہ پیاری چیز ہوگی جنتی جب اللہ کا دیدار کریں گے تو ان کو اس دیدار سے زیادہ کوئی چیز اچھی نہ لگے گی اور ہر جمعے کو اللہ کا دیدار ہوگا یوم المزید جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اللیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے کرسی کے ارد گرد نور کے ممبر ہوں گے نہایت علیشان امبیا آئیں گے ان پہ بیٹھ جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کے ارد گرد سونے کی کرسیاں ڈالیں گے صدیق اور شہدا آئیں گے پھر وہ اس پر بیٹھ جائیں گے پھر اہل جنت آئیں گے ٹیلوں پہ بیٹھ جائیں گے اب ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھائے گا یہاں تک کہ اس کی طرف چہرے دیکھیں گے فرمائے گا میں ہوں وہ جس نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی یہ وہ مقام ہے جس میں میں اپنے بندوں کی تکریم کر رہا ہوں سو تم مجھ سے مانگ لو چنانچہ وہ یہ سوال کریں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے کیونکہ ان کی خوشی سب سے زیادہ اس میں ہوگی کہ اللہ راضی ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں راضی ہوں تو اسی وجہ سے میری رضا نے تمہیں میرے گھر میں اتارا ہے اور تم کو میری تکریم یعنی عزت دی ہے میں راضی ہوں تم مجھ سے کچھ اور مانگو چنانچہ وہ اس سے مانگے گیا آ تاکہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی تو اس وقت وہ ان کے لیے کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی, کان نہیں سنا اور کسی انسان کے دل پہ ایسا نہیں گزرا یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کو واپس ہونے میں لگتے نہیں جمعہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کرسی پر تشریف رکھیں گے اس کے ساتھ شہدہ اور صدیق بھی چڑھیں گے بالا خانوں والے بانا خانوں میں واپس چلے جائیں گے وہ سفید موتی کے ہوں گے جن میں کوئی دراڑ اور کوئی اد نہیں ہوگا یا سرخ یاقوت کے ہوں گے یا سب زبرجد کے ہوں گے ان میں سے ہی اس کے بالا خانے اور کمرے اور دروازے ہوں گے ان میں نہریں جاری ہوں گی پھل اور میوے ہوں گے بیویاں اور خدمت گزار ہوں گے وہ جمعہ کی طرف سے جانے سے بڑھ کر کسی اور چیز کے محتاج نہ ہوں گے یعنی ان کا سب سے زیادہ شوق کیا ہوگا کہ اللہ کو دیکھنے کے لیے جائیں تاکہ وہ اس میں مزید کرامات حاصل کر لیں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیں اس کو یوم المزید کہا جائے گا پھر یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت, جنت والوں دیں گے ہم حاضر ہیں ہمارے رب تیری سعادت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اب تم خوش ہو وہ کہیں گے اب بھی بلا ہم راضی نہ ہوں رب تو نے ہمیں وہ سب کچھ دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز دوں گا جنتی کہ بہتر چیز کیا ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائے گا احلو علیکم فلا اسخط بادہ اب ابدا اب میں تمہارے لیے اپنی رضا مندی کو ہمیشہ کے لیے دائمی کر دوں گا اور اس کے بعد تم پر کبھی بھی ناراض نہ ہوگا اور اللہ کا راضی ہونا انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یعنی اس دنیا میں جیتے جی اس زندگی میں جو سب سے ہائیسٹ اچیومنٹ ہو سکتی ہے سب سے ہائیسٹ وہ کیا ہے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اس کی طرف کی طلب اور اس کی خواہش اور چاہت کس کو ہو سکتی ہے جنت سے بھی بڑھ کے اس کی خواہش کس کو ہو سکتی جس کو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہو وہ کسی قیمت پہ اللہ کو ناراض نہ کر سکتا وہ دنیا میں بھی کوشش کرتا کہ اللہ کوئی ایسا کام نہ کروں جسے تو ناراض ہو اور جو ہی اس کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہوئی تو فوراً رجوع کر لیتا فوراً توبہ بست اخبار کرتا وعد المؤمنين والمؤمنات من تحتها خالدين فيها في من اکبر فوج العظیم سورتو سیونٹی ٹو اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن میں نہریں جاری ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے نے صدا بہار باغات میں پاکیزہ کے عام گاہوں کا بھی اور اللہ کی خوشنو دی تو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی یہی بہت بڑی کامیابی ہے ذالکہ ہوا الفوز العظیم اللہ تعالی ہم سب کو الفوز العظیم عطا فرمائے انسطن بن قیم رحمہ اللہ وہو یصف هذا المشہد العظیم و هذا اللقاء الكبیر بين علیاء اللہ وبين الله سبحانه ليرى وجه العظيم جل جلاله اسمع وتخيل نفسك معهم عسى الله أن يجعلني وإياك بكم يقول ابن رحمه الله وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجه الله المنزه عن التمثيل والتشبيه كما تواتر عن الصادق المصدوق المقلفي أن المنادي ينادي يا إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي على زيارته فيقولون سمعا وطاعا وينهضون إلى الزيارة مبادرين فإذا بالمجائب قد أعدت لهم فيستعون على ظهورها مسيعين حتى إذا انتهوا إلى الواد الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هلاك فلم يغادر الداعين أحدا أمر الرب تعانى بكرشه فنصب هناك ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبر جد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني على كثبان المس حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا موعدا يريد أن ينجزكم يا أهل الجنة لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم فيقولون ما هو فيقولون ما هو فلم يبيض وجوهنا فلم يثق الموازيننا فلم ويزحزح نال النار فبينما هم كذلك إذ سطى لهم نور أشرطت له الجنة فرفعوا روسهم فإذا الجبار فإذا الجبار جل جلا أَشْرَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِ وَقَالَ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَإِذَا الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ قَدْ أَشْرَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِ وَقَالَ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يَا سلام عليكم ويتجلى لهم الرب يضحك سبحانه وتعالى ثم يناديهم ثم يناديهم أين عبادهم أين عباد الذين أطاعون بيب ولم يروني اين عيبا اين اله قد الذي تاطودي بالعيب ولم يروني هذا يوم البزي هذا يوم المزيج فيجتمعون على كلمة واحدة أَنْ قَدْ رَضِيْنَا فَارْضَ أَنْ قَدْ رَضِيْنَا فَارْضَ ونسقنكم جنتي هذا يوم المزيد فاسألوني فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وجهك ننظر إلي أرنا وجهك ننظر إلي كان ننظر الى فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيمشاهم من نور ما لولا لا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه محاضرة حتى إنه يقول يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا تذكر يوم فعلت كذا وكذا يذكره ببعض غمراته في الدنيا فيقول يا رب ألم تغفر لي فيقول بلى بلى آپ کا امتحان ختم بیٹھنے کا صبر کا یہ بھی ایک صبر تھا نا جو آپ سب نے کیا تو جو صبر کرنے والی گرمی راہ تکلیف مشقت نیند بھوک ہر چیز میں تو جو صبر کرنے والے ہیں ان کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ان اللہ لا یو ادر المحسنین محسنین کا ادر بھی ضائع نہیں ہوتا تو اناما وقف صابر اجراً بغیر حساب صابرین کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا اب چونکہ آج یہ آپ کی آخری کلاس ہے اب آپ جنت تک پہنچ چکے ہیں گھر دیکھ لیا آپ نے آپ بنانا چاہیں تو آپ اب عمل میں لگ جائیں ٹھیک ہے نا کچھ اور آپ کہنا چاہیں تو آپ کہیے وہی کو آپ سب کا جزاکم اللہ کہ آپ لوگ بیٹھے اور صبر کے ساتھ بیٹھے اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھے اور سنا اور فائدہ اٹھایا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے دنیا میں جتنا وقت ہے اور جو بھی عمل ہم اچھا کریں اس کے مقابلے میں نظر آ رہا ہے کہ جزا اتنی بڑی ہے اور اتنی خوبصورت ہے کہ ہم سب کے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہونی چاہیے کہ ہم ہائیسٹ پوائنٹ پر پہنچے وہاں پر ان مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جنت کمانا آسان بھی بہت زیادہ ہے اور مشکل بھی بہت زیادہ ہے ایٹ دا سیم ٹائم مجھے لگ رہا ہے کہ زبان سے سبحان اللّہ لذیم کہنا سبحان اللہ وبی ہمدہ کہنا کیا مشکل ہے خزانہ حاصل کرنے کے لا حول ولا ہے اللہ قبط اللہ بلّہ کہنا کیا مشکل ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مشکل اس لیے ہے کہ شیطان کو بھی پتا ہے کہ یہ کتنا آسان ہے اور وہ ہر وقت اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اس آسان ترین کام کو وہ کیسے ہمارے لیے مشکل بنا دے اور وہ کس طرح کرتا ہے یہ وہ صرف ڈیزائرز کے ذریعے کرتا ہے ہمیں ایسے ایسے چیزوں میں وہ فنساتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا جب ہم اس میں پڑھ چکے ہوتے ہیں تو پھر ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ ہم کیا رہے ہیں یہ تو یہ تو تو میرے مقصد کے سے جانے والی چیز ہی نہیں ہے اس کی تو ابھی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں تو کل میں نے خاص طور پر اس چیز کا بہت زیادہ ایکسپیرئنس کیا اور اس سے بچنے کا مجھے صرف ایک یہی طریقہ نظر آیا کہ امپلس جو ہمارے ہیں نا کام ایک دم سے ہم کسی امپلس پہ کوئی بولنا شروع کر دیتے ہیں کوئی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اس عادت کو بدلنے کی ضرورت ہے ایک لمحے کے لیے سٹاپ ضرور کریں غلطیاں وہی ہوتی ہوتی بھی وہی یہ جو سبحان اللہ کہنا ہے نا ذرا جی میں اس پہ چونکہ دوبارہ یہ بات ہوئی تو میں آپ سب کو یاد دہانی ہوں کہ کبھی ہم نے سوچا کہ سبحان اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے اللہ پاک ہے کس سے ہر خطا سے ہر لفزش سے ہر غلطی سے یعنی دوسرے معنوں میں اس کا ہر فیصلہ بہت اچھا فیصلہ ہے وہ جو بھی ہمارے بارے میں فیصلہ کرے مثلا گرمی ہے گرمی اگر ہمیں خیال آئے کہ گرمی ہے پھر خیال آتا ہے اللہ تعالی نے کیوں گرمی بنائی تو ہمارے اگلے لمحے کیا آنا چاہیے جواب سبحان اللہ اللہ پاک ہے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں اچھا مجھے یہ کیوں نہیں دیا شکوا ہے نا ہاں? نہیں پاک ہے اللہ اس کا ہر فیصلہ اچھا ہے اس میں ضرور کچھ بہتری ہے کہ مجھے فلان چیز نہیں ملی تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے سبحان اللہ پھر پڑھنے کا کوئی شکوا شکوا رہتا ہی نہیں کوئی غم غم رہتا ہی نہیں اسی لیے اس کو علاج غم بھی بتایا گیا تو اگر ہم اس پر ایمان لے آئے نا کہ سبحان اللہ پاک ہے اللہ ہر خطا سے ہر ایپ سے ہر لفظ سے ہر بھول سے ہر غلطی سے تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی آپ کی سوچ آپ کی گفتگو کوئی ہم و غم رہے گا بھی نہیں کیونکہ اللہ پاک ہے نا اسے جنت بنائی سبحان اللہ اسے جاننا بنائی سبحان اللہ کیونکہ اس کی بھی ضرورت تھی جب تک سبحان اللہ کا مانا نہیں نا ایمان نہیں مکمل ہوتا تقدیر پر بھی ایمان اسی سے اور فرشتوں پر بھی ایمان اسی کے ساتھ اور ہر چیز آپ کو پتہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کے آخری حدیث کیا لکھی سبحان اللہ و سبحان اللہ لازیم. تو جنت والوں کا بھی یہی کلام ہوگا اور ہم سب کو بھی اس کی عادت اختیار کرنی چاہیے ٹھیک ہے ہر وقت ہر سوچ نہیں سکتے لیکن کچھ بھی ہو رہا ہو زندگی میں گرمی لگ رہی ہو پسینا آ رہا ہو بھوک لگ رہی ہو تھکاوٹ ہو رہی ہو حالات ناموافک ہو رہے ہوں بہت تھک چکے ہو اس کا کیا علاج ہے بہت تھک چکے ہو کیا علاج ہے حضرت فاطمہ کو نہیں بتایا بھائی کیوں نہیں پتا آپ کو پتا ہونا چاہیے سب کو کہنا چاہیے تھا سبحان اللہ بہت تھک چکے ہو تو کیا علاج جب انتہائی آپ غمگین تھے تو کیا بتایا گیا آپ کو سب بے دربی کا حکم ربین تو اگر آپ اس سارے عقیدے کی کلاس سے ایک سبق لے کر اٹھیں سبحان اللہ پاک ہے اللہ اور سب تعریف اسی کی ہے تو توحید بھی خالص ہو جائے گی اور ہر چیز پر ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا اور سب وسوسوں سے بھی نجات مل جائے گی یہ ساری باتیں پلٹ پلٹ کے آتی کیوں ہیں کیونکہ اللہ کی ذات پر وہ پکا یقین نہیں ہے کوئی بھی خیال دل میں آپ کا سبحان اللہ اللہ پاک یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی غلط کام کرے تو ہم نے اپنی عملی زندگی ایک طرف رکھی ہوئی ہے اس میں جو دل میں آتا بولتے ہیں جو دل میں آتا سوچتے ہیں اور سبحان اللہ ایک طرف بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں ان کو کمبائن کر لیں استاد سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جس نے جس ارکریزی سے آپ نے ہمیں سب کچھ بتایا اور ہمیں سننے کی توفیق کی اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ ہمارا عمل بدلے آمین آمین تو یہ قرآن تو ہم نے سب نے پہلے بھی پڑھا ہوا تھا لیکن ایک چیز ایک موضوع پہ جو اتنا علم حاصل کیا اور جو کچھ سنا اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس محبت کا احساس ہوا اور پھر کل جو ہم نے دوزک کے بارے میں پڑھا تو وہ اس طرح کا محسوس ہوا کہ بس وہ لگتا تھا دل جیسے باہر آ جائے گا اور سارا دن یہی کیفیت رہی اور میں سوچتی ہوں کتنا ضروری ہے کہ ایک ٹاپک پہ ایک ساری چیزیں سنی جائیں اور یہ میرے سجیشن ہے کہ ہر کلاس میں یہ یا تو کیسے کے ذریعے سنایا جائے یا بچیوں کو کہا جائے وہ خریدے اور سنیں اور پھر اس میں کوئی ٹیسٹ وغیرہ ان سے لے لیا جائے تاکہ لوگ ضرور سنیں تو کل میں نے دو تین لوگوں سے یہی چیز شیئر کی میرے دل چاہتا تھا ہر بندے کو بتاؤں ہر بندے سے یہی بات کروں اور جس دلچسپی سے کانسنٹریشن سے کل دوزک کے ذکر کو سنا وہ جنت کے ذکر کو اتنا میں نے نہیں سنا کیونکہ وہ سارا ہی اچھا تھا وہ سبھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تھیں اور حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے امال چھوٹی چھوٹی اچھائیاں اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ریوارڈ دیں گے تو یہ بس صرف احساس کی بات ہے کہ ہم یہاں سے کچھ لے کے نکلیں انشاءاللہ شاء اللہ جزاک اللہ خیر اب دیکھیے کہ جب کوئی کورس ختم ہوتا ہے یا اٹرمنٹ ہوتی ہے یا کچھ بھی یا کوئی سبجیکٹ پڑھا جاتا ہے تو ہم کس انتظار میں ہوتے ہیں کہ بس اب یہ بوجھ ہٹے گا تو پھر ذرا ہم کچھ آرام کریں گے یا پیپر دے کے تو بس نمبر لے لیں گے اور پاس ہو جائیں گے یہ اس کا مقصد نہیں ہے صرف وہ تو بہانہ ہے صرف کہ چیزیں پکی ہو جائیں آپ کو آپ سب نے معلوم نہیں کیا سوچا لیکن اللہ کے فضل اور کرم سے میں نے یہ سوچا کہ اس کے بعد جو اگلے دن آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جتنا کام ان دنوں میں کیا ہے اگر اللہ نے توفیق دی تو اس سے زیادہ کا ٹارگیٹ رکھا ہے کہ اس سے ایک درجہ آگے کہیں محنت ہو کیونکہ اگر پڑھ پڑھا کے عمل میں تیزی نہیں آتی یا اپنی ایفٹ زیادہ نہیں ہوتی یا اس کے لیے آپ پلان نہیں کرتے یا کوشش نہیں کرتے یا اللہ سے مدد نہیں مانگتے یا دعا نہیں کرتے تو پھر کیا پڑا ٹھیک ہے یعنی اس کے بعد میں نے آرام کا نہیں سوچا تو آپ بھی مجھے امید ہے آرام کا نہیں سوچیں گے ٹھیک ہے اس میں میرا یہ پیغام ہے آپ کے لیے اور اس لیے آپ کو دعا دے کے جاتی ہوں استعد اللہ دینکم کم و امانت و خواتین امل ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان پڑی موت دے اور مرتے دم بھی ہمیں کلمہ نصیب ہو اور شعوری قسم کا کلمہ نصیب ہو اور سبحان اللہ بھی شعوری طور پہ پڑھنا نصیب ہو ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آپ میں سے ہر ایک آنے والا کل گزشتہ کل سے بہتر ہوگا لیکن یہ یاد رکھیے یہ صرف سوچنے یا باتیں کرنے سے نہیں ہوتا اس کے لیے لکھے بیٹھ کے کیا کرنا ہے کتنا کرنا ہے کیسے کرنا ہے آج کیا کر رہی ہوں کل کیا کرنا ہے کیونکہ اگر آپ سوچیں گے نہیں اور پلان نہیں کریں گے تو زندگی ایسے ہی گزر جائے گی ایک کے بعد ایک دن ایک کے بعد ایک دن ہر روز جب صبح صبح ہوتی ہے سوچتی اللہ اتنی آج کا دن کیسا ہوگا اتنی کل ملے گا کہ نہیں اور کل کا دن کیسا ہوگا اتنی سو کیا کر سکوں گی اور کیا نہیں کر سکوں گی ہمیں نہیں پتا ہماری صحت کیسی رہتی ہے زندگی کے کتنے سانس باقی کچھ نہیں پتا لیکن جو بھی اللہ دے رہا ہے یہ کمائی کا وقت ہے اور کسی پر احسان نہیں کیونکہ ایک ایٹی ہمارا یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں کوئی پڑھائے اور پھر ہم کو اچھا کام کرنے لگے تو ہم دل دل میں احسان جتاتے رہتے ہیں وہ فلاں نے کہا تھا نہیں کر لو تو کر لیا اب ہم نے اور کر رہے ہیں ہم بتا دیں گے اس کو کہ وہ وہ جو کہتی کر لیا ہم نے نہیں کسی پر بھی احسان نہیں ہے ہم سب کا اپنے اوپر احسان اگر ہم کچھ کریں ٹھیک ہے تو نہ گرمی سے گھبرائیں نہ پسینے سے نہ کسی اور مشقت سے جہنم کی مشقتیں بہت سخت ہیں جس کو وہ سامنے نظر آ جائے پھر یہ دنیا تو بہت راحت لگتی یہاں تو کوئی مشقت نہیں جہنم کی گرمی یاد رکھیں تو بلیو می آپ سب کے اوپر تو پنکھے مجھے محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں کہاں بیٹھ ہوں آپ سب نیچے بیٹھے ہیں سب کے سانس کی جو گرمی ہوتی ہے اوپر آ جاتی ہے لیکن اس پڑھنے اور پڑھانے میں ایسی لذت ہے کہ کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی اس کے اندر ہی اللہ نے ایک ٹھنڈک رکھی ہوئی ہے اندر سے بھی اور باہر سے بھی تو یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان اپنے سامنے ایک مقصد رکھے اور ہم سب کا مقصد کیا ہونا چاہیے سب سے بڑی کامیابی دنیا کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے پیچھے نہیں اپنی جان گوائے اور نہ ان کے جانے پہ کچھ روئیں اور ردوان اللہ اکبر وزال فوجیم تو جو آخری لفظ میں نے بولے ہیں انہیں کو پکڑ لیں اور انہی کے اوپر کل سے مزید کام شروع کریں اوکے اور ایک تو میں چاہوں گی کہ پیچھے جتنا پڑا نا سارے کو ریوائز کریں سارے کو اپنے جو ہوم ورک کی کاپی ہیں اس کو بھی دیکھیں ریوائز کریں عمل کی چیزیں چن کے کہیں الگ لکھ لیں تاکہ وہ ٹپس میں یاد ہوں اور وہ بھولے نہ پھر رائٹ اوکے اللہ قیرن سفان کا اللہ کا اشد اللہ الہ اللہ کا اطوب علیہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ